اسلائی رحمان رحیم سامع نے کرام یہ قرآن سنہا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے ڈبلو ڈبلو اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ رات کا پچھلا پہر بھی ہے اور پچھلا پہر ویسے ہی دعا کے لیے قابل قبول مقبولیت کا وقت اور آج کون جانے کیا یہی رات شب قدر کی رات ہے کس کو پتا نبی یہ کائرات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انہی پانچ تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے فی ہا یو پر کو کل لو آپ نے اس رات مومنوں کے لیے ان کی قسمتوں کی تقسیم ہوتی ہے زندگی مال قسمت اس لیے اس رات میں گر گرا کے اس انداز سے اپنے رب سے مانگو کہ رب عطا کر دے. اس لیے کہ دعا کا فلسفہ یہ ہے یاد رکھنا پاپا ہر بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہر بندے کی دعا قبول دعا کس کی قبول ہوتی ہے دعا صرف اس کی قبول ہوتی ہے جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے رب کو منوائے بغیر جانا ہی نہیں میں نے رب سے لیے بغیر فقیر ہوتے ہیں نا جو پکے وہ دروازے پہ ڈٹ جاتے ہیں جتنا جی چاہے ان کو دھتکار ہو وہ کہتے ہیں آپ نہیں جائیں ہائے ہائے اس انداز سے رب سے مانگا جائے اور نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ رب سے مانگنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں آنسو کا نظرانہ پیش کیا دعا کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں آنسو کا نظرانہ پیش کیا جائے اس لیے کہ آنسو ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ جب یہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں ابھی آنکھ سے باہر نہیں تبکتے کہ رب بندے کے گناہوں کو معاف کروا اور یہ مسئلہ یاد رکھا یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو اچھی طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا دو آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا اور سنو کہ نہیں دو آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو کن آنکھوں پر فرمایا ایک استاد پر جو رب کی دار میں ایک دفعہ آنسو بہا لیتی ہے ایک استاد پر جہنم کی آگ حرام ہے جو رب کی بارگاہ میں آنسو کا ایک کترا بھارے فنوارا مومن کی آنکھ سے آنسو کا ایک کترا نکلتا ہے رب اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے لیے مومنوں کی حفاظت کے لیے جاگتی رہتی ہے لوگوں اس عقیدے کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ جو کچھ عطا کرنا ہے رب نے ادا کرنا اور رب اگر نہ دے تو ساری کائنات مل کے دے سکتی اس عقیدے کے ساتھ اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ ساری دنیا مل کے نہیں دے سکتی اکیلا رب ہی دے سکتا ساری دنیا مل کے کون دے سکتا ہے اکیلا رب دعا کے آداب ہے دعا مانگنے کے کچھ آداب ہے دعا کا ادب یہ ہے کہ آدمی باوجود ہو آدمی جنہوں نے وضو نہیں کیا وہ اٹھ کے وضو کر لے دوسرا دعا کا طریقہ یہ ہے کر لے آپ کا انتظار کیا جائے گا جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں فرمایا لوگوں ساری عبادات کے اندر دعا کی حیثیت یہ ہے جو پورے انسانی جسم میں دماغ کی ہوتی ہے آپ کے الفاظ ہیں ادعا اد مخل عبادہ دعا عبادتوں کا خلاصہ ہے عبادتوں کا مرض ہے ایک حدیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا مومن کی دعا خدا کی تقدیر کو بدل دیتی ہے تیسری حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا مومن کا آخری ہتھیار جب سارے ہتھیار کند ہو جائے تو سب سے آخری ہتھیار جو مومن کے پاس ہوتا ہے وہ دعا کا ہوتا ہے اس لیے دعا کے چند آداب ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے دعا کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آدمی دعا مانگتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا میری فریاد کو کوئی دوسرا نہیں سن سکتا اور اگر اللہ میری فریاد نہ سنے گا تو پھر ساری کائنات مل کے بھی میری فریاد رسی نہیں کر سکتی اس لیے جب آدمی یہ عقیدہ رکھے گا تو پھر ساری کائنات سے اپنے آپ کو مایوس کر کے اللہ سے آس لگائے اسی طرح جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر یہ کہا تھا انما اشکو بسی و حزنی اللہ اے اللہ دنیا میں ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہے اب اگر کائنات میں کوئی امید باقی ہے تو صرف تیری بارگاہ کی امید باقی ہے اور قرآن پاک میں آ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس انداز سے رب سے سوال کیا تھا ابھی ان کی زبان سے بات نہیں نکلی تھی کہ اللہ نے ان کو یوسف کی خوشبو سنا دی تھی اس لیے پوری طرح اس یقین اور ایقان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری فریاد کو پر سن رہا ہے اور کو پورا کرے گا نبی یہ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن بھائی یہ کون آگے آ رہا ہے بیٹھاؤ بیٹھ جاؤ یہی بہ جاؤ آپ کو سنر مجھے کوئی یاد نہیں صلاح علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ جب مومن اس یقین اور ایتان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے فرمایا اس کے ہاتھ نیچے بعد میں گرتے ہیں رب اس کی مانگ کو پہلے پورا کر دیتا ہے اور لوگوں قرآن میں آیا ہے رب نے کہا ہے امن یوجیب المسترہ ادادہ اے میرے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا دیجیے کہ ساری کائنات کے فریادیوں بےکسو بے بسو آؤ میری بار میں ہو اپنی بے کسیوں کا میرے سامنے اعتراف کرو ابھی تمہارے منہ سے الفاظ نہیں نکلیں گے کہ میں تمہاری بےکشیوں کو دور کر دوں گا اس خطبہ بائجو میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبیوں کو بھی سب کچھ ملا تو دعا سے ملا ہے آدم کو محافی ملی تو دعا سے ابراہیم کو اولاد ملی تو دعا سے ایوب کو شپا ملی تو دعا سے جنور کو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو دعا سے مریم کو رسوائی سے پناہ ملی تو دعا سے اور موسا علیہ السلام کو بے کسی اور پردیسی میں تو دعا سے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر میں پتا ملی تو دعا سے اس لیے دعا ساری کائنات کی تمام بیماریوں کا حل دعا کے اندر ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں کچھ بیمار ہیں کچھ بے روزگار ہیں کچھ بے اولاد ہیں کچھ زمانے کے ستاائے ہوئے ہیں کچھ مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں کچھ پریشانیوں کا شکار ہے کچھ مقدمات میں مبتلا ہے کچھ لال بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں کچھ قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں کچھ اپنوں کے ستائے ہوئے کچھ بیگانوں کے مارے ہوئے یہ سارے آج اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی اس مقدس رات کے اندر اس رات کے پچھلے پہر کے اندر آج اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں مانگنے کا طریقہ یہ ہے نبی کائنات نے فرمایا اپنی مانگ میں آنسو شامل کر لو حضور نے کہا مانگو تو رو کے مانگو یہ نبی کے الفاظ ہے فرمایا اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کا انداز اختیار کر لو کہ اللہ کو یہ انداز بہت پسند ہے باوضو ہے اور, اور دعا کا انداز یہ ہے کہ دزا ہو کے جس طرح تشاہد میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھا جائے قبلے کی طرح منہ ہو اپنے ہاتھ اٹھائے جائیں بغلوں سے دور رکھے جائے ہاتھ پھیلا کے گر گرا کے آجری کے ساتھ ارچ والے کی بارگاہ میں منگتے بن کے فقیر بن کے گداگر بن کے سوال کیا جائے اوہ اللہ کے بندو اس بارگاہ میں اگر منگتے نہ بنو گے تو کہاں منگتے بنو گے جس بارگاہ میں نبی بھی منگتے بن کے آتے تھے اس بارگاہ میں گداگر بن کے آؤ اپنے آنسو کے نظرانے کے ساتھ گرگڑا کے خوشبوخو سے اللہ سے دعا مانگو نہ جانے اس مجلس میں کتنے سفید بالوں والے بوڑھے ہیں جن کے متعلق رب نے کہا ہے کہ مجھے ان کے بالوں کی سفیدی کو دیکھ کے ہیا آتی ہے کتنے معصوم بچے ہیں جنہوں نے کوئی گنا نہیں کیا ہے کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھائے اپنے رب کی رحمتوں کی منتظر ہیں کتنے جوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانیوں کو رب کی عبادت میں گزارا ہے سب مل کے اللہ سے پریاد کرو نہ جانے کس کے آمین کہنے سے اللہ سب کی قسمت کو تبدیل کر دے اللہ کی بارگاہ میں یہ سب سے مؤثر ایک وسیلہ ہے جو بندوں کے پاس ہے اس لیے میں آپ کے لیے بھی اور آپ میرے لیے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا مانگے اپنے لیے اپنے وطن کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اور سب سے زیادہ اپنے گناہوں کے لیے اس لیے کہ جب تک بندے کا جسم گناہوں سے پاک نہیں ہوتا رب کی رحمت نازل نہیں ہوتی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے جسموں اور زبانوں کو پاک فرما دے کما صلی تعالی ابراہیم ابراہیم کا حمید مجید اللہ مبارک محمد انحمد کما بارک تعلیبی اللہ صلی محمد ان والا محمد کما صلح تعالیٰ ابراہیم والا عل ابراہیم نق حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ مبارک على محمد ان والا عل محمد کما بارکالبراہیم عل ابراہیم مجید اللہ صلی محمد آل محمد کما صل تعالی ابراہیم والا حمید الم مجید اللهم مبارک على محمد ان آل محمد کما بار ابراہیم ابراہیم کا حمید المجید اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو مواف فرما, اے اللہ, ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم سب کی خطوں سے درگزر فرما ا اللہ ہم سب کی خطوں سے درگزر فرما ا اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما ا اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما اے اللہ بیماروں کو شفاتا فرما اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما ا اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اے اللہ بے اولادوں کو اولاد اطا فرما اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار اطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو اولاد اطا فرما اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار اطا فرما اللہ فقیروں کو تمنگر بنا ا اللہ محتاجوں کو غنی فرما اللہ محتاجوں کو غنی فرما ا اللہ محتاجوں کو غنی فرما ا اللہ دکھیوں کے دکھ در دور فرما ا اللہ دکھیوں کے دکھ در دور فرما ا اللہ دکھیوں کے دکھ در دور فرما اے اللہ مصیبت زدگان کی مصیبتیں رفا فرما اے اللہ ہم سب کی مصیبتوں کو رفا فرما آمی. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو حل فرما آمی. اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما آمی. اے اللہ ہم دکھی ہیں تو ہمارے دکھ در دور فرما آمی. اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں تو ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے میمور فرما آلی. اللہ ہم پریشان ہیں تو ہماری پریشانیوں کو رفع فرما آلی. اللہ ہم مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں اللہ تو ہماری مصیبتوں کو دور فرما آلی. اللہ ہم زمانے کے ستائے ہوئے ہیں اللہ اللہ تو ہماری مصیبتوں کو دور فرما آلی. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما آلی.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 اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات برک نازل فرما اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برقات نازل فرما اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ پاکستان کی مدد فرما اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ہمارے دکھ درد فرما اللہ ہماری زبانیں ناپاک ہے اللہ انہیں پاک بنا اللہ ہمارے جسم پلیٹ ہے انہیں پاک فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما ای. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ ہم گناہوں میں لسڑے ہوئے تو گناہوں کو محب فرماؤ اللہ گناوں کو محب فرماؤ اللہ گناوں کو محب فرماؤ اللہ حشر کی سختوں سے بچا اللہ حشر کی سختوں سے بچا اللہ حشر کی سختیوں سے بچا اللہ اپنے پاک نبی کے ہاتھ سے حوضے کوثر کا پانی پلا اللہ پاک نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا اللہ پاک نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ, اللہ, اللہ حشر کے میدان کی گرمی سے بچا اللہ حشر کی پریشانی سے بچا اللہ تیرے فقیر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے سوال کرتے ہیں اللہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما اللہ اپنے فقیروں کی مدد فرما اللہ اپنے ممکوں کو خیرات عطا فرما اللہ تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے آئے ہیں اللہ اللہ ہماری مدد فرماؤ اللہ ہم فقیروں کی مدد فرماؤ اللہ ہم فقیروں کی مدد فرما اللہ ہم فقیروں کی مدد فرما اللہ اگر تو نہیں دے گا تو کہاں سے لیں گے اللہ اللہ اگر تو نہیں دے گا تو کہاں سے لیں گے اللہ اللہ اپنے فقیروں کی مدد فرما اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے محمود فرما اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے محبوب فرما اللہ ہماری جھولوں کو اپنی رحمتوں سے محمود آل اللہ جلد. ہم تیرے گداگر ہیں اللہ اللہ ہم تیرے منگتے ہیں اللہ آل اللہ, اللہ ہم تیرے سوالی ہے اللہ اللہ تو نہیں دے گا تو کہاں سے لیں گے اللہ اللہ اپنے در کے سوالیوں کو خالی نہ لوٹا آل اللہ اپنے در کے سوالیوں کو خالی نہ لوٹا اللہ اپنے در کے سوالیوں کو خالی نہ لوٹا اللہ ہم کمزور ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم کمزور ہیں اللہ اللہ ہم فقیر ہیں اللہ اللہ ہم فقیر ہیں اللہ اللہ اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ تو کریب ہے اللہ تو رہیم ہے اللہ تو پریادیوں کی فریاض سننے والا ہے اللہ تو غریبوں کا مالک ہے اللہ تو پریادیوں کی فریاس سننے والا ہے اللہ تو مصیبتوں کی مصیبت دور کرنے والا ہے اللہ تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے اللہ تو بیواروں کو شفا دینے والا اللہ تو بیواروں کو شفا دینے والا ہے اللہ اللہ ہمارے بیواروں کو شفا تھا اللہ ہمارے بیواروں کو شفا تھا اللہ ہم بیمار ہیں اللہ ہمارے جسم بیمار ہے اللہ ہماری روحے بیمار ہے اللہ ہمارے دل بیمار ہے اللہ ہمارے جسم بیمار ہے اللہ ہمارے دل بیمار ہے اللہ تو شفا پر بادے اللہ تو شفا پر بادے اللہ شفا پروا دے اللہ تو دے دے اللہ تو دے اللہ! پیری بارگاہ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ اللہ بوڑھے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ اللہ بچیاں ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ, اللہ خالی نہ لوٹا ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اللہ اللہ ہم گناہ گار اللہ اللہ ہم سطح ہے اللہ اللہ تو ستار ہے اللہ اللہ تو وفار ہے اللہ اللہ اپنی رحمت کا نظر فرماؤ اپنی رحمت میں نظر فرما اپنی رحمت کا نظر فرماؤ اپنی, فرما اپنی, فرما اپنی رحمت کی نظر فرماؤ اپنی رحمت کی نظر فرم اللہ ہم فقیر ہیں اللہ اللہ تیرے نبی موسا نے کہا تھا میں فقیر ہوں اللہ تیرے کلیم نے کہا تھا میں فقیر ہوں اللہ ہم بھی تیرے در کے فقیر ہیں اللہ اللہ ہم بھی تیرے در کے محتاج ہیں اللہ اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں اللہ اللہ ہم تیرے در کے بنتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ! اللہ! اللہ! کو کرمنگ بنا ہمیں رشتے حلال ہمیں رشتے حلال اتا پروار ہمیں رشتے حلال اتا پروار ہمیں رشتے حلال اتا فرما اللہ ہمیں رشتے حلال اتا پروار اللہ ہم فقیروں کو سونے دے گا تو کون دے گا اللہ ہم غریبوں کو سونے دے گا تو کون دے گا اللہ ہم مشکلوں کو دے گا تو کون دے گا اللہ اللہ اور تو اوروں سے مانتے ہیں اللہ ہمیں تو اور کسی در سے ماننے کا طریقہ بھی نہیں آتا اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ پوری کائلا سے میں ریاض فرما اللہ اللہ ہم پتیروں کو اپنے گھر سے اپنے فضلوں سے بے نیاز فرو اللہ پوری دنیا سے بے نیاز پرواہ اللہ سے اپنے در کا محتاج بناؤ اللہ اپنے سر کا محتاج بناؤ اللہ اپنے در کا محتاج بناؤ اللہ دنیا میں کسی کے سامنے رسوان نہ فرو اللہ دنیا میں کسی کے سامنے رسوان نہ فرما اللہ دنیا میں کسی کے سامنے رسوان نہ فرما اپنے در کا محتاج بنا اللہ اللہ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اللہ اللہ تیرے سا اپنے ہاتھ پھیلائے اللہ اللہ اللہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں والے ہیں اللہ اللہ ہم جوان بچیوں والے ہیں اللہ اللہ, ہم والے ہیں اللہ. اللہ ہماری بچیوں کی پردہ پوشی فرماؤ اللہ اللہ اللہ اللہ ہماری بچیوں کی پردہ پوشی فرماؤ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بناؤ اللہ اللہ ہم اپنی اولادوں کو نیک نہیں بنا سکتے اللہ اللہ کو ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ ہمارے والدین بوڑھے اللہ اللہ ہمارے والدین بوڑھے ہیں اللہ اللہ ہمارے والدین بوڑھے ہیں, اللہ! اللہ! بودے ہیں اللہ! اللہ اللہ ان کے اللہ, اللہ!